تم فرماؤ پکارو انہیں جناؤ اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہ اس میں اور نازمے میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار